لوگ دوبارہ فرمانا محبوب ساری کا یا خوب ہم نے سلا دیا شاعرات اور نبی دے غلام کرما پڑھنا لیا ذرا اور دے کر نبی دی زندگی والے جڑا لمحہ ہے جس لمحے دن نبی نے اپنی امت نایا ہوے جنبی دنیا اللہ قسم خدا درگیاں اندر خیال دیا مسالہ جنگ درمی میں مل سکیاں محبت کتوں ملنگ سہ میرے نبی سیرت ذرا پڑھ کے پتا لگ جائے گا میرا رسول اپنی امت نال کن پیار کرنے والا ہے دکھی جنہ دن کنیاں محبت فرمان والا ہے میرا قنا وسلم اپنے ہاتھ گڑ رہے سن تو سن سی رہ سنتی بکر عرض کا لج پالا میرے حکم فرما میں اپنی چپڑی کی جتی بنا کے جناب دے پیروں میں پوا چھوڑا گا اپنی چپڑی کٹ کے جتی بنا کے دلاتے پیروں میں پوا چھوڑا گے میرے نبی نے جیسے سنیا میرا نبی فرمایا ہے او میرے غلام ابو کو میرے کو جبری لایا سی آتا سی رپالا حکم تے ج نوری دے تیری جتی شریف تنال این اپنے جگلا سنے گا دل سے اثر کرے گا سجنا تیرے میرے دل سے سخت ہو گیا بتا پرانے پتر دل سخت ہو گئے کرنا سجنا میرا مدیجا ہے میرا مدیجار فرمانا ہے سی را میرا گلام چونکہ چونکات لوگوں جا ہوا لوگوں کی جتیاں کٹنا ہوگا وہ اپنے آپ کو سمجھے گا اپنے آپ ذریع سمجھے گا میں محمد ان سہارا دے کے جا رہا وہ میرے غلاماں تو آپیر نہ سمجھے میں اپنے مدی نے دیتا محبوبے بمسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں بھول گئے میرا جاری رات وقرائی دنی دنیا کے الگ سی سوارے جبریل براق کی لگام فرن والا اگے نوریاں دی کتار لگی ہوئی میرا متینے کا داجدار پیا آپ اکان بچوں سجائی ہو گئے جبریلاشتے تارا بنا کے سوتے ہوئے روی رات اج تو خوش ہوی رات میرے مدی تار میں فرمایا جبریلا میں شادا وا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 منہوں اپنی خریب امت یاد آ گئی اپنی گنہگار امت یاد آ گئی ہے, امت یاد آگئی ہے میرا نبی رہ رہ کے اپنی امت رو یاد کر دے پر میں اپنی زندگی پر غور کرنا تو اپنے اٹھن بیٹھ بل غور کرئے تو میں اپنے معاملات کرئے کریے پتہ لگ جائے گا تنے نبی کن یاد رکھیا ہے میں اپنے نبی دے قرآن پہ نبی دے اسلام تبی کی شریت کو کتنا یاد رکھا ہے کسے یار کسی میں سے نبی دی شریعت یاد نہ ہو پھر کس منہ نال اپنے آپ امتی سدانے ہیں پھر کس منہ دال اپنے آپ کو نبی دا غلام سدانے ہیں شاعر رو کے کیا ہے محبوبار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں بھل گئے ہم نے انہیں دل سے ہی بھلا جو ہے نا ذرا بولو اینا اینا تیرے اس نے کی ایک بھی ہماری زندگی میں نیاز کی تیرے کی ایک بھی ہماری زندگی میں کی ہم اسی میں خوش کے شہر کے دیا یا یا یا شاید لگا کے آخر تیرے اس نے خود کی اے رک بھی ہماری زندگی میں نہ آ ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دروان کو سجا دیا تیرا میرا کردار دستا ہے میرے اندر گلاس بتا دی چلی مہینہ دلیا بنانا ساف سبی دیا مگر مہینہ آیا ہے گلیاں بنا صاف ہو جان نبی سنت نبی ہویا تو چہرے سے آیا ہے نمی نوی دیا مگر مہینہ مسلمان اگر تیرے گلا نہیں کروں گا پھر عہدیاں کر اگر تیرے گلانی کرا پھر کرا اگر کر سال کر رات بسر کرتا ہے والار محمد جنہ کے ملاقا کردار اتنا لائے جان دا دا دار اتنا مریض اتنا بھیانک ہوا ہے اتنا الٹ سے پلٹ ہو گیا ہے اج کا ہے جی اگر مسلمان جی ہوں نے پھر افری ہی چنے میں تیرے کو ضرور سوال کراگا گلیاں بزار نبی نے داری والا گد نظر آتا ہے اگر اپنے نبی واسانا ہے پھر اپنے چہرے چ نبی سنت کیوں لانا ہے کیوں دارنا ہے خدا دی اپنے چہرے دے کینچیاں تیرے دل چہرے تیرے چلتی ندی دل چل ایک okay, کلمک بھی ہماری زندگی میں نایا سکیں ہم اسی میں خوش رہے کے شہر کے دروبان کو سجا دیاں تیری جالیوں کی مدتوں میں ہم مگن رہے تیرے دشمنوں میں تیرے چمر میں خزاں کا جال بچھا بچھایا سونا ادھر میں خزاں کا جال کے ہے لکھ کل بندی پڑھنا پڑنا ویخ دیا کوئی کافر یاد نہیں بلکہ بلال ہمشی یاد آتا ہوے خالد ابن وریر یاد آ ہر طرح کے کل آمین دوستو جنہوں دوست نشیر کا استعمال کیا مسلمان صاحب اور اپنے بالگاہ ملاد شریف کا تو میں جناب جس موجود گلام کرنا چاہتا ہاں اسمجھنے پہلے ایک دو بات ابتدار کے اندر سمجھ لو کہ میرے موضوع کو سمجھنا جناب لانے واسطے اتنا ہی آسان ہو جائے اگر بول سکتے ہو تو ایک بار بول یہ بات تم اچھی طرح سمجھ ہو جس مہینے کے اندر رسول ملاپ ہوا آپ کی آمد ہوئی اس مہینے شریف کا مہینہ آخر مارتے رہو گے گل بات کرتے رہو گے نیند فرما رہو گے ذرا مجھے پریشانی بنے گی اگر تو میرے بار ترجی رکھو گے تو پھر میں آسانی کے ساتھ کتاب برانک سمجھا سمجھا اور سمجھ بھی نہیں سکو گے بات یہ ہے دوستو یہ گلے نشین کر لو بٹھا لو جس اندر جس مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ ملاد ہوا آپ دنیا کے اندر تشریف لائ کے آئے اس مہینے کا نام کی ہے میں اپنے موجود سمجھا تو پہلے یہ ہے بلال شریف کے حوالے کے نال جناب مزاج کر دینا استوجہ مو جدو ربیو ابل شریف کا مہینہ چڑھنا شروع ہوتا ہے اس وقت آج کل پڑھنے والے ہیں مسلمان اپنے آپ بخوانے قرآن و حدیث و خدا و رسول و دو رسول ہیں میری گل سمجھ رہا ہوں دو طبقے کے اندر ونڈے ہیں یہ ہے کہ عام سے سادہ جہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے یار گل سمجھ نہیں آتی بھی کلمہ ہے خدا اے رسول اے اے رسول ایک سب معاملہ ایک مگر اختلاق کیوں ہو جا ہے کہ جس وقت روبیر اور مہینہ آتا ہے لے نظر آتے ہیں مسلمان کرنا پڑنا نے میری گھر میں سمجھا جی ان شاء اللہ ایک مثال دے کے گل کرا سارے روڑے ختم ہو جان گے ساری گھر تمہیں کھول کے بعد کئی لوگ انج نہیں ہوتے ہیں منشریف کا شروع ہوتا ہے بہار خوشیاں آسار منہدار ہو جاتے ہیں سجا دیتے مسیحے خوش ہو رہے ہوں سب بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے یار وہی گلوا پڑھنے والے یہ کلواں پڑھنے والے وہ بھی خدا منع آ رہے ہیں یہ بھی خدان منع آئے ہیں وہ بھی رسول من بھی رسول منع آئے ہیں یہ ہے کہ کلوا بھی فریا کلوا یہ نہ بھی فڑیا وہ بھی جانتے ہیں اس مہینے دن نبی آیا یہ بھی جانتے نے اس مہینے دن نبی آیا ای خوش کیوں نے جو پرلی برادری انشان کیوں نے گسے ہوئے کیے سو یہ میں گل ساتے بندیا سمجھا واسطے پڑھے لکھے بندیا پہ گل سمجھ آتی ہے میں ذرا سادے بندے سمجھا واسطے ایک مثال دینا ان شاء اللہ اگر دوست برا روڑے پائے ہوئے ختم ہو جائے گا میں اپنے طرح ایک گلی سی گلی گزر رہا سر گلی توج نہیں ہوو گے بھی گلی لگ رہا سلی گزر رہا میری نگاہ کوئی ہے کہ پنجھے بچے کھیل رہے ہیں گھر سمجھ رہا نا بھی پن چھ بچے کھیل رہے ہیں خوشی کھیل رہے ہیں देखिया इनी देर में एक बंदा गली में वड़े گلیخل ہوا گلی آیا وہ پنڈ والا نہیں ہے, مسافر ہے, جنابے والا بندہ پیڈ بال آیا ہو چل کے سارے پیڈ وایا انہیں ہاتھ در ایک شاپر پکڑا ہوا ہے شوفر کے اندر سیب بھی ہے شوفر کے اندر کیلے بھی ہے شاپر کے اندر مالٹے بھی ہے میں اپنی اکا و جنو نے آ بندے بل وی ہاتھ جہرا شاپر پکڑیا ہوا اسپر و نظر در بڑی اثرت پیدا ہوئی ہے پہلے خوش ہوئے پر پھر انہوں نے پریشانی کے آلم درد ذرا دکھ دکلیف دیا نظرہ نیویاں کر لی آدیا ندر چکا لی سارے پریشان نظر آ رہے ہیں پر ایک بچہ جاڑ لا رہا ہے خوش ہو رہا آخیا بھی بچہ خیر خوش ہے جہی تیرے بڑے پریشان نے رونق ختم ہو گئی پریشان کیوں نے بچے نے جب دچے نے آخیا آ جڑا بندہ نظر پیا یہ آیا باہر ساڈے پیٹ بل آیا امروج کے ل کے آیا سارے بچے جانتے ہیں وہ پریشان اس واسطے ہے میں خوش اس واسطے آ جڑا آیا یہ چاچا میرا ہے یہ جایا ماما میرا فروٹ بھی میرے واسطے لے کے آیا یہ میرے واسطے لے کے آیا یہ مالٹے بھی میرے واسطے لے کے آیا ہے ہر میں خوش اس واسطے ہو پریشان اس واسطے آن والا بندہ آیا ہے ہو رہا وا آج بندہ آیا سارے بل آئے سارے پیڈ آئے اور میرا چاچا ماما ہے یہ امرود کے کیلے لے کے آیا ہے میرے منچو ضرور حصہ لگ جا جائے گا پریشان اس واسطے بھی پتا ہے کہ نبی آیا رحمت لے کے آیا پر گاڑی سانوں مجھے حصہ نہیں لگنا پر سمی نہ مارتا ہے کہ نبی آئے رحمت لے کے آیا سانو قیامت والے دن بھی حصہ لگ جانا دنیا کے اندر بھی حصہ لگ جان سوکھے جی آسان جی طریقے گل سمجھا دیتی ہے اگر تب سمجھ کی کوشش کرو گے تو پھر مزید گلان بھی یہ سمجھ آ سکتی ایک بار ذرا تھوڑی جی کوشش کرو تو بولو ادھر ویکو سجلو ہال تک سے میں موضوع ہی نہیں کہ میں موجود کی بیان کرنا ہے جو موضوع بیان کرنا ہے انہوں دس واسطے میں تھوڑا جہا سفر کر رہا ہاں کہ دا ربی ال شریف کا مہینہ ربی دان آ ابل کا من آئی رب پہ دستا ہے کہ سارے نبی آمد تو پہلے بہویں بہار ہوے گی مگر بہار بہار نہیں سی کیونکہ بے حیائی سی وہ بہار بہار نہیں سوگان کے اندر ہزار کوئی نہیں وہ بہار بہار کوئی نہیں سی، کیونکہ لوگوں کے اندر ویرتا کوئی نہیں سر وہ بہار بہار کوئی نہیں سی، کیونکہ عورتیں ان بزارا چڑھتی سن وہ بہار بہار کیوں نہیں سی کیونکہ وہ جنابے والا رب کو نہیں سرجاؤ پتہ کی پوجا کرتے سن وہ آخرت کا فکر نہیں سی میرا نبی آئے والے بن گئے بن گئے جنہ نے دنیا دی سمجھ نہیں دنیا گئی آخر نبی نگاہ عمر ورگا اتنا کمال پا گیا دنیا بادشاہ کرنے والا بن گئے علی طاقت لگ گئی ہے وہ جا ہاتھ تے خیبر دھیر کے لگ رہے میری سمجھ آ رہی ہے نا میں ذرا یہ ہے کہ تکمشی طور سے ایک موضوع ہے. انہوں بیان کرنا چاہتا ان عنوان کی ہے اسلام جرا میرا نبی لے کے آیا ہے. اس اسلام کے اندر پردے کی حیات کی اہمیت ہے سبحان نا. نا. اے تو بڑے ناراض ہو گیا یہ میں ناراض ہو کہ نہیں موضوع تو میں بیان کرنا ہی کرنا جی تو پھنس گیا در ایک مار اونچی آواز میں مگر پریشان نہیں ہونا میں دسنا کہ موضوع میںسنا کہوک واستے بیان کرنا چاہنا میری بھی کچھ مجبوری ہے تھوڑی جی اس موضوع نو بیان کرن دی کرجبور کی ہے اس مجبوری نو میں ذرا مثال کے سمجھا دینا تاکہ تمہیں اچھی طریقے گل سمجھ آ جائے ذرا نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکو ہویا انج ایک دیہڑ میں بڑیا کمرے کو بڑیا کمرے چڑیا جا مرضی تم سال بس سمجھ لو میں جب کمرے میں بڑھیا نا میں کھو میں گا کر رہا ہاں کہ ہو سکتا تے دہراد فائدہ ہوے کہ میراجریف بھی میں فلای تو سیدا سیدھا موضوع بیان کرتا نہ ادھر جانا بالکل سیدھا سیدا کروا پٹری تا ترکیل کرنی تراد کرنا معاشرے دیا برائیاں بیان کر کے پھر یہاں آخر انج نہیں انج کرو انج نہیں ان کرو ادھر استعمال نہیں سی سر تمہیں دسنا بھی پیگی پی بھی گل میرے کھانے کرنی پڑ رہی ہے ایک مثال کے چیتی سمجھ آ جائے گی کہ جدو میں کمرے بڑھیا کمرے کے اندر داخل ہوا کوٹھے بڑی تبجو جدو کوٹے بڑھیا نا میں چرا دیو سب جگ رہ مگر جگ کے لیے بج رہے کدے بلدا کدے بجتا ہے روشنی دینا تیرا کام تہ کمرے جان کرنا کھلے واسطے پا رہے ہیں کدے پجنا کدے بلنا ہے کدے بجنا کدے بلنا ہے کتا چوپ کرتے نو شری چلا گئے وہ نکر چپیا ہوتا ہے چپ کرتے بلتا رہتا ہے چپ کر کے روشنی بھولتا نہیں, نہیں کرتا شور نہیں پہ مگر تجیب نہیں عجیب چلا گئے بجنا کلنا کدے بجنا روڑا بھی پائی میں مزہ کی نے دی آولوی صاحب آئی میرے بہت اعتراض والیا گلان نہ کر تو آخلا پیا کہ میں شور کھاستے پا رہا میں رولا کھے واسطے پا رہا ہوں میں لوگوں کو پریشان کر دے کر رہا میں پورے طریقے روشنی کیوں نہیں دے رہا حالانکہ میں چپ کرتے روشنی دینا وا میں رولا نہیں پہا میں چھوڑ نہیں پانا میں دار دار نہیں کرنا میں نکل کے رہنا وا ملتا رہتا وا تو سب مرضی کرو ہسو کھیلو میں کدو کدے کچھ نہیں آکھیا مگر اب اس ماس سے رولا پا رہا ذرا ڈبی کھول کے دیکھنا تمہیں پتا ہے دیے کی دی ڈبی ہوں جدو ڈبی کھول کے دیکھا نہ اسی کی ملاوٹ ہوئی پیسی کرنی سمجھا ہے. پانی کی بولو گی انہیں تیل پانی کی ملاوٹ ہوئی پیسہ وہ دیکھتے سہی غور سے کر میرے تراج کی جا رہی ہے ریمی مل دے مار میرے تیل پانی کی ملاوٹ ہو ہے خالص چپ کرتے روشنی دینا سب بوڑتا را را کر پانی دی ملاوٹ ہو گئی ہے میں رولا پتا ہی رہا تر تر کرا ہی رہا چور بچھا ہی رہا اگر توں چاہنا ہے میں چپ کر جاوا رولا نہ پاوا شویر نہ پاوا روشنی دکی رکھا ملاوٹ والا تیل کھڑ دے خالص میں چپ کر جا رولا نہیں پاوا گا سونے مثال ہے سمجھاو کی خاطر اگر دیوا ہونے کی ملاوٹ ہو جائے دیوا چپ نہیں رہا وہ بھی تر تر تر تر تر تر تر تر کر شور پہنتا سونے درویش چپ جناب والا <سؤال> بزارہ رنگا دیکھے گا چپ نہیں ہوئے گو مسلمانوں کے چہرے اتنے نبی نبی سنت نہیں دیکھے گا چپ نہیں ہوئے گلمہ پڑھنے والے جسمجے کافرا دنواج دیکھے گا چپ نہیں ہوئے گا خرام مناتی چپ نہیں ہوئے گھر نوجوان کی چپ نہیں ہوئے گونے ادھر ویکو جی تم سارے اتراج کرتے ہو سیبھی سیبھی گل کیوں نہیں کرتے تر تر کیوں کرنے شیٹ کیوں پہ آوں پایا نگے ٹنگے نوجو کیوں بیاد کرتے ہیں وہ سونے میں بند کر دبیت رولا نہیں پاو گے سنگیاں سنگیاں تفریح کرتے رہ تشریف محب محب اگر سارا لینا لگانا اے بالکل مجبوری ہے اگر وہ ٹیک لگا گے میری ابتدائی میری گزارش آئی وہ تمہیں سمجھ کہ کوئی نہ آئی ہے جب ملاوٹ ہوئی پڑھائی ہو نہیں رہ سکتا جہان واشرے کے اندر ایک گیرت بغیر دی بلاوٹ ہو جنابے والا اک دیا نکلیا ہوئے تو جوان کلوا فورن والے تو جنابے والا نبی گیم والے ہزا مکیا ہو گلی دروے کی نگاہ پہ گئی ہے وہ یارہ عورت نہ مورے سے کتے دی نگاہ نہ مڑے جبان کی بھی یہی حالت بنی ہوگے مسلمان خدا کی ترخر خدا کے رسول کی تلف کے اندر ہر وقت مارے مارے پھر والے سر وہ چکر دے اندر فلموں کے سنام دے, دے، چکر دے اندر دے سونیا جنو پھر سونے جنوبی ممبر دے ہوتے بیٹھن والے بندے کا فرض بڑھتا ہے سبق بارش کر کے قدرا دے رہی ہوں اسان بارش چکے چوکے مارنے والے دے رہی ہوں اصا بارش مریض رہی جنہ نے ایک جنگ دے اندر پوریا آٹھ دلوارہ دور چڑیا سبحان اللہ، نرائے تکبیر، نرائے رسالت، نرائے تحقیق اوچی بات نہ بولو اللہ, سبحان اللہ ہونا مولوی سجا کہ کرتا کہ ڈاکٹر نشورہ دا حکیم مشورہ دوں یہ دوائی چک کے میٹھی آ بائی دے جی. نکلے نکل نکل نکل نکل نکل نکل جی میں کتھے بھی پڑک دیے دوائی گا سونے دوائی جی مریض دے پیچھے لگے گا آتا ہے مریض کا بھی گباڑا ہوتا ہے حکیم اپنی حکومت کے پچھے چلے جنابے والا دبائی والا حکیم دے چلے سجنا اس طریقے کہ جنابے والا قرآن حدیث دے پیچھے چلے آن دے پیچھے چلے سو یہ ہے کہ میں جیتائی گل چیتی نال کرنی آئی وہ کر لیے آپ آدھا سر موضوع سمجھائیے تمہیں کچھ نہ کچھ یہ ہے بھی یہ کچھ نہ کچھ زمین ہموار ہو گئی ہو موضوع ہے سو سنا سنانا چانا کہا کہ اسلام کے اندر پردے تیاد آ مقام کی گلان ساریا تمہیں قرآن چھجھا ہو جاؤ گے سو ایک گال یاد رکھو جا پر ہے نا اسلام دا ترہ انتیاز ہے یہ تحرات جانتی ہے کہ اسلام عورتوں لکن دا سبق دردے دن کا سبق دے کوئی حد بھی ہے نہیں حد کوئی نہیں رکھی اس حد تک کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جنا لکتی جائے گی انداز کا حکم خیر ہے کیونکہ خیرت سر کٹا سکتے نے پر سر نے پر سر چکا نہیں ہٹتے ہوں ایک گل یاد رکھ لو قسم خدا دی کر کے آنا ہوے بے حیرت مگر ہے عبادت گزار اور ایک پاس ہے خیرت مند پر ہے گنہ گور دی سب دی کسوں میں اسلام دی نگاہ کے اندر اس بے خیرت عبادت گزار نو حیرت مند گنہ چل میں دسنا تمہیں سمجھا نا کنج میں تکری پہ کرا تو میں آپ بولو سبھان لا پچھو ایک بندہ آتا تم موریا کو نہیں ج تقریر ختم ہوتی ہے چاول کھانے کہ شرم آتی نا قوم کے بال شرم آدھی ہے جبانہ شرم آتی دان فرن لگیا توجہ ہے نا پاسے وہ ایک پاس رات ایک, ایک لکھ کے کھلوک رب کی یاد پہ کرتا ہے دوسرے پاسے وہ گناہدار چیز سو قتل کی پر اپنی دھی تک لکھانا اپنی حالت کا اپنی عزت کا نو تک لکھانا گوارا نہیں کرنا ربزت کی کسم اور کدے اسلام کا فائدہ نہیں کر سکتا ایک کدے نہ کدے کا فائدہ کر جائے گا تو ہونا اس کے مستفا نام بولوان موٹی جی مثال پیش کرنا چائے جیب نے ظالم ہے سی کی کوئی نہیں دے ظلم داستانہ چکے اندر مشہور نے پر سجنا تھی جنوب کراچی سمندر صحیح عورت نے آواز ماری انہیں آ جا, جا, جا سدے کپڑے نماز قافر نے ہاتھ لایا ہے یہ آواز ہا کے جنوب محل ہزار ابن یوسف کے محل نہ کر ٹکرائی وہ سالم ضرور سی آری بہن آ وہ پریشان نہ ہو تیری عزت پہچان واسطے آ رہا جو تاریخ دیاں کتاب اٹھا کے اندر اسورے علاقے انہیں حملہ کرنا سی نقشہ سی نقشہ منگا کے پوری دنیا دا آئی حملہ کرنا اتنے لال نشان لا چڑا سی پر جس وقت عزت دی غیرت کی گل آئی ہے کپڑے نافر نے ہاتھ لایا او ہے وہ بھی سد اپنے من اپنے اپنے برا سد اپنے جیہدونے باد ماری سی نا کہ قسم خدا دی کر کے انا حجاج ابن یوسف نے پوری دنیا دا نقشہ منگایا جیہدو ہندوستان دا نقشہ آیا اونے لال قلم اٹھائی رکھ دتی خنجر اٹھایا چیر چھڑیا دنیا والے نو دس دتا او دنیا والے مال دی گل آوے ازاخرات کر لواں گے جان دی گل آوے معاف کر دیاں گے پر سادی عزت والا کھٹھا کے نہ ویکھے جیہ چیر کے رکھ دیاں گے مثال دی کے پھر اگلی گل رب دے قرآن چون سمجھا چھوڑا گا یہ تمیدی طور تمہید دیتا تے موجودی تمید دیتا تے بھی آ اسلام نے جڑا عورت پردے دا ہزا دا, دا حکم درد لتا ہے اندر رال نا کی سمجھا چھوڑا اللہ وجہ ہے یہ ہے کہ سپیاں تے ذرا سمجھ دے ہی ہوو کہ سپی سمجھو سو سیا دریائے سمندر کنارے اتنے پہ سیاج ہونا جنہیں موتی ہوں سمجھنا ہونا یار جی کم از کم شہری لا رہے ہیں موتی نسیب ہو جنت ٹھیک ہے تحریری لائی رکھو میں بار درا دی ہوں ناج نہیں ہاں ہاں ادھر ویکو توجہ سپیاں پہ ہوں نے سپیاں جدو موسم باہر بارش ہوں تو سپیاں بھی زیادہ منہ منہ کھول دیا نے آسمان تو بارش دے قطرے آتے نے کوئی روڑی تے ڈگتا ہے کوئی سڑک تگ فصل ہے کوئی جنابے والا سمندر چیا کوئی دریا کوئی کیڑی تھان تے ڈگیا کوئی کہڑی تھان تے ڈگیا پر کوئی کترا آ کے تو سی سپی دے منہ چی فرا دا ہے بند کر لینی ہے اپنا منہ نہیں دی یہ جنابے والا تھپےڑا وجہ لہر وجتی ہے کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر وہ ہر پاس تھپے کدے ادھر جی کدے ادھر مگر اپنا منہ نہیں دی اپنا منہ نہیں کھولتی کئی دنوں تو بعد تھوڑا جہا عرصہ لگتا ہے کہ وہ جا ہے وہ کی بن جا کترا کی بن جا ہے وہ کترا موتی بن جا ہے میں سوال کرنا وا آسمان تو سارے کترے رل کے آئے روڑی تب نہیں بنیا جہرا سڑک پگیا موتی نہیں بنیا جا فصل چوتی نہیں بنیا جا سمندر چوتی نہیں بنیا جا دریا چوتی نہیں بنیا وجہ کی ہے راج <تصف> کی ہے کچیدہ گل کریے اس گل چل کہیے جی گلوں سمجھنا گلوں سمجھنا ہے تو وہ بزرگ فرما دیتے ہیں گل <تصف> ہے کہ سارے قطرے آسمان آزاد ہی آئے سن دھرتی کے اندر آزاد رہے ہیں جہاں سڑک تک ڈگیا ہے وہ آزادی رہا ہے وہ پابندی نہیں آیا وہ قید نہیں آیا جڑا جہرا روڑی تگیا آسمان تو آزاد آیا اتنے آج آزاد رہا ہے وہ پابندی کے قید نہیں آیا جناب والا دریا پی چار دیواری فس جاتا ہے وہ دکھے سوکھے تکلیف مصیبت ہے گرمی سردی ہاتھ پریشانی برداشت کرتا ہے وہ چار دیواری آسمان سارے لڑ کے آئے دن آزاد آئے نے جاند رہے ہیں پر وہاں پری پترا بھی موتی نہیں بن سکیا پر سونے موتی وہی بنے جہاں جی سپیچ اسے طریقے ہر ایک ماں کی گوانا موتی نہیں بنتا پیر باہو وغیرہ چان والا بننا وہ جہی سی فاطمہ گھر کی چار دیواری روک جاتی ہے دکھ بھی برداشت کرتی ہے پریشانیاں بھی برداشت کرتی ہے وہ جنابے والا ادھر وے برداشت کرتی ہے چار دیواری آم نہیں روا موٹی بنتا جگ نو روشن کرتا بابے فریت ورگا بن جاتا ہے پیر بابو ورگا بار رسالت رب قرآن ہے جن کے بارے میں پال فرما گزرے خار ہوئے عمر بنا چھا بنا چڑا قرآن دی تاثیر دے اصل دے حوالے دے ایک گل سنا کے پھر اگلی گل کرنا مرکڑ بولو نا سجنا اج کا جبان تو قرآن مکھن کر کے انگریزی بک نو سینے لا بیٹھا پچیس سال ہاتھ در تلوار کھڑی ہوئی ہے تلوار زہر رہا زہر چڑھا رہا دماغ دے اندر کی خیال گھر گھر اندر کی سمجھنا با شر ملو بیٹا باپ نے خلاف ہو گیا ہے باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا ہے نوکر مالک مالک نوکر کے خلاف ہو گئے گھر گھر کے اندر جھگڑا پیا سویر ہوئے میں محمد اے سوچن والا تلوار پہنچا کوئی عام نہیں جنوانہ عمر بنا بنا کرنا ہے اللہ سوچنا ہو سویرے سر لے کے آدر میرا مدی کا تاج کر کے جسم اب اپنے گھر چائے پست ان سے لمے پے نے پاسے رہے کدے سجا پاس آئے کدے کپا پاس آئے چین میرا مدی کا تاجدار آئے کابا اللہ شریف دا چکر کٹیا روڑا ہے آئے دو جا چکر کرے آسمان ویجا چکر کرے پھر آسمان پہلا پہ کس نے ہاتھ رکھا میرے نبی نے جنوباری چبری سردو تسلیم تھیاں کا ذکر واقعہ تریے پلا نمی نے وہ اپنے پانچ کلا فرما چڑے ترن چندن ہیا دوران بیان فرمایا ہے سونے بی بی دی نمال نہ بھی کرنی آئے بی دروے کا بھی کرنے ذکر نہیں آیا تر رہی ہے مرکال میل ویان سوار رب نے ٹرنت دیان چاند چلے میرا جی کرنا ترگ دیبی خیرت ایک گل سنا چپنا کے قرانت بڑی رب العالمین نے ٹرن کا فرمایا رب العالمین اس نے ترنت کا فرما کے دسیا دنیا نے اصان رما <سلام> بادنے اصل رونے بعد چیخنے اچھے in Osemane آئے نے تھیر چکیا عزت لاستے جنگلے تھوڑی دیر تک میری آت تیرے گربا چاہ ہاتھ رب کے ارش کے پاوے نال ہوا رب کی بار گاہر شکایت کرای اور گواہ بناو گی محمد مستفا بس میری عزت دے بدلے گا دس میری عزت کے بدلے کھے دے گا اورنگ نے سنے ہل گیا لگتا ہے جی کلے کا فٹ لگیا اورنگ نے چھال ماری اپنا گھوڑا بنایا وزیر ننال بٹھایا شکایت نہ کری متا پاس جاو گے, گے اورنگزیب نے اپنا کھوڑا سٹ سر پٹ دوڑا ہے نگو آخری عزت لا رو کے کے سن لو میں اللہ میں رہ کے عزت نہیں لٹا سکتی اگر تب میری عزت لو مار کے میری عزت ہو جنی دیر تک میں اپنی زبان این دیر بادشاہ پہنچا سبحان اللہ رات کا ویلا سی ڈاکو پہچان نہیں سکے کون آیا ڈاکو نے تلوار اٹھائی ادھر بادشاہ بادشاہ چور چکے بادشاہ دی شاہی تلوار کے کتوں ٹھہر سکتے سارے کر دکڑے ٹکڑے کر دیتے بادشاہ کا سر زخمی سینہ زخمی ہوگا اس لڑکی تے بٹھائے واپس لے بلم سارے مسجد لوگ ٹور جانے نواز تے محال بھی چوبیم نکلیاں نے مدرسے رکھے بچ آ ج بیٹی جی سلو چن مال پڑھ لگ پیچھے گدار ہوتا پھر تھیا آوارا نہیں ہوجن گدار ہو قرآن گل یاد آتی گل ہے خیو گے ران ہو جاؤ گے آدھی جاتی آدھی گیری مارا دل آخر آدھے آپ آخانے وہ خریا تسرا نہیں ہوں آسان بن گیا تسرا نہیں ہے ہوں آسان بن گیا سارے بندے گا مردہ گلیں بالکل تھوڑی جی رہی میں پریشان نہ ہو رہا سوک بولو سبحان رکھو سونے گل سمجھا یہ سورش کشمیری ایک شاعر ہوا شاعر ان کی کتاب ہے اندر ایک خسرے کی گل ہی بابا جی آ ایک خسرا سی نچن گانوں کا کام ان بہن انجیا میں باہر ادھر ادھر مصروف ہر نا میری بین گھر کلی ہوئے پریشان ہوں اس وقت ٹی وی کو ریڈوے ہوں ریڈے ان ریڈیا لیا ریڑوا لیا دلو بین لالچ لگی آئے آ رہے نکی رہے گا آدی میں ریڈوا لیا کے دے بھن کے ٹر گیا باہر نچن گان کی خاتر جایا نا دیکھا میری جی نا وہ شیشے اگے کلو کے والی وال جا رہی ہے جس وقت میں دیکھا ہے نا میری نگاہ پی بڑا حیران ہوا میں اندر ویخ رہا وہ میرے پل رہی ہے سر نکا جی بات میری بھن اج تک میرے سامنے سر دال تک نہیں شرم کیوں, کیوں نہیں آ رہی آ رہی اپنا سر کیوں نہیں کج رہی لفظ نے کتاب کے اندر لکھے پے انہیں نا والے دیکھا اگر لفظ نہ ہو تو میں ہوں. کیا یہ کیا؟ ہے مشینی سکول لکھنے ہاں جی می جی ادھر جماعت چڑھیا جی جماعت میں یاد بارے معاشرے چاتی مار کر کے کوئی ایک بیبی بی بی بی بی بی بی خاؤ یہ ہے سکول گئی یونیورسٹی گئی ہوجار رہا ہوا ماں ہزار کرتے ہیں جان کر دے اصل تو شاید اصل تو شاید کیل کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن کہتے آخ گا بے حیا پڑے ہزار ہی مر جائے بے شرم پڑے شرم آئے مشینی سکول جی جماعت یا میری بہن بھی اکانچ یا مک گیا اگے نے میرے سامنے کدے سر دواز نہیں سکھ سیروں لمبی ہو کھلوتی ہوئی شرم نہیں آ رہی انہیں فڑیا ریڈوا زمین ماریا ٹوٹے ٹوٹے کر کر رکھ بات ہے دی دیرنا گل تک کرنا گوارا نہیں سکتی پوتری آج کو گل کرے دہ کے سنا دی وہ بی دنیا توٹ تو اٹھ گئی جی ماں ٹوری سا گھر ویاہ ہو رہا تو ماں ٹور دی ہے ماں آختی تھیے تیری ڈوڈی جا رہی ہے تیری لاش آئے گی دکھ سکھ تکلیفاں مصیبت ہر گل سہی سی مگر اپنی زبان نہیں او قوم سکھو اجما دیتا چٹنی ہے بے حقوفے کا مکلے پڑھی لکھے نہیں ہے جی کوٹا چلو کہ ماں پھونکے پیوکے پر ہے وہ بڑی ترقی ہے سونے قوم نالے تین سمجھنی کن کردار بدلے دھیانے <سؤال> دیر تک سارے <سؤال> گھر ٹی وی نہیں سما نہ اس وقت بیویاں سویرے سویرے اٹھ کے پی ٹی وی نہیں سندی ہوں اس وقت ربران پڑھ کے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ملاد والے نبی کا سانو حضور حیات کچھ نہ کچھ حصہ یار زندہ سہبت باقی اگر کسی بندے کوئی اطراض ہو سویرے گسا نہ کٹے سویرے تب سر نہ کرے جی میرے سامنے کھڑا ہو کے سوال کرے جب کل مسالہ تھوڑا پہلے تو تھوڑا جا مسئلہ چڑیا جا اس تھوڑی ایک گل میں تمہوں نہ ایک مثال دیکھ سمجھا تو کسانی سمجھ حال ہے بولو نہ میرا تند آر کون لڑائی کرتے جی گل مات چلی نہ سو بڑی غلط گلت گلیں کرتے ہو دیکھو نا سیدا جو رب کو ڈریک منگی تو رب دینا تو پھر تو سبیاں بندی وسیلے کر وسیلہ اچھی بات ہے نہیں وسیلہ اچھی بات نہیں ہے سی رب کو ڈریک منگنا چاہیے میں آخیا یار اے دس بھی تیرا جو جنکاؤ اے نکا تو بعد نہ کہ چلو یار آپ تیری گال ہی نہیں کرتے کسی کی گال کر لیں بند نکاح ہوا تو بعد یہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما پتر دے دے عطا فرما پتر دے میں پھر تیری اندر کی کاروائی ہوا ہوئی اندر ہو گیا نکاح شادی ہوئی پتر تب پھر اندر کی کاروائی کرے گا میں پھر وہاں مٹھائی لے کے جگہ گاس برفی لے کے جاگا اندر بڑی لے کے جاستے کپڑے لے کے جگہ کیے گا یہ گل بالکل واضح ہے وقت میں کپڑے لے کے پھر جناب والا میرے روٹی رکھے گا گا بھی خوش میں گا دے گا میں کبھی اللہ تعالیٰ معافی اتاف فرما ہر ایک منہ مسلمان کو بچا وے جی کوئی گڑبڑ ہو جائے جائے تو گئے نکا تر بچہ جمے مبارکباد پہ پتھر جمعہ تو ہوں جمع اگر میں ہوں مبارکباد دن واسطے گیا تو, بھی بھی تو ہون بھی ہون آنا اگر میں ہون مبارک دین لیا تو, تو جتیاں پی گیا چیز پہلا <سؤال> جما تو جمع جا بغیر نبی دی سنت نکاح تو وسیع جمے آ اے نبی سنت والے وسیلے تو بغیر جمے میں سونے رب بھی دستا ایسا پر وسیلے تو دے سکتا سارے مولوی کم نہیں آئی تلان بڑیاں خراب کر رہے تو آخر دا نبیا وسیلہ ہونا چاہیے دا پڑھیا دا وسیلہ ہونا چاہیے ٹکیاں گلیں کس ہونا گالے سن دماغ بٹا دیں آدھی آدھا کوئی دعا کر پتر دے آدھا میری دب سونا شادی نہیں ہوئی شادی ہوئے گی ہوئے پھر جنانی آئے گی پھر اس بعد دعوا پھر آ گئے میں نہیں جنانی کا کھا دے واسطے تو رب کی جی دعا کر ربا میں ڈریک والا میں نو نہیں تو تیدا میرے ڈے سیٹا میرے پاس جرامے والا ہی تو ہی دارا کوئی نہ صحیح پوری وضاحت کے ان شاء اللہ وزیر میں اگلی محفل شریفر کر دیا گا تفصیل دوجود بیان کر دیا گا ان شاء اللہ وزیر تیرہ دسمبر بروز بدھ فلیر جامع مسجد گلزارے مدین مسلم کلونی ہر تلامہ نور محمد چیتی کا خطاب ہوئے 13 تاریخ بروز بدھ فلیر باجوا جامعہ مسجد بہارے مدین اللہ دعا ہے اللہ